بسم بسرحم الحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شامہ نگرامی ہمارے سلسلہ درس کتاب ابراد دعوت میں شہزاد اوراج فتح شرح اسمان حوسنہ میں حکموں کے تفصیل میں ہے اس میں درست نمبر آٹھ سو سات سو اٹھتیس اور تین سو اسی ہے یعنی تین سو اسی اولاد فتح کی شرح کے درست کی تعداد ہے اور سات سو اٹھہتر دعوت شریف کی شروع شابی تک کے درست کی تعداد ہے اس سلسلے میں ہم جو ہے اسماء الحسنہ میں سے اسم مقدس الحکم کے بارے میں دو تین درس پچھلے جو ہے عرصے میں ہم نے آپ کو دیا تھا وہ میں دو تین دن سے چلاؤں تاکہ یہ الحکم کے موضوع کے ذہن میں اچھی طرح آ جائیں اور آج الحمدللہ اللہ کی دعاؤں کے برکت سے میں ان شاء اللہ آگے باقاعدہ کوشش کروں گا دعائیں شامل حال رہیں تو یہ جو ہے درس نمبر نئے درس آج شروع کر رہا ہوں اس میں اس میں مقدس الحکم کا جو ہے قرآن پاک میں موضوع ہے الحکم جل اللہ جلا قرآن پاک میں اس سلسلے میں دو تین درس ہو چکا ہے اور آج یہ درس بھی اس کے سلسلے میں ہے اسی طرح قرماتے اس مقدس یعنی الحکم فیر اور مزدر کی سرحد میں تعریباً قرآن باغ میں تیس کے قریب آیات میں ذکر ہوا ہے لیکن بندہ کی میں سب کو ذکر کر کے بات تو نہیں کروں گا ان میں سے جو ہے ایک دو مور جو ذکر کرنے پر اتفاق کرتا ہوں تو ان میں سے ایک آیت یہ ہے آیت نمبر سات ہے مات انکم اللہ علیہ توکل تو وہ علیہ فلی تو علمتوکل ہوں اس میں الحکما ہے مشترک ہے یہ سورا یوسف نمبر سکسٹی سیون ہے تاثر اس کا ترجمہ یہ ہے فیصلے صرف انِ الحکم اللہ ہی کا چلتا ہے ان صرف اللہ, اللہ ہی کا چلتا ہے الہ ہی تو صرف اسی پر بھروسہ کرتا میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں والی وقت اور توقول کرنے والوں کو چاہے کہ صرف اللہ ہی پر توقع کریں ٹھیک ہے جی یہ اس آیت کا ترجمہ ہے تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ ہی اللہ ہے اور وہی حقیقت میں اپنے بندوں کے عمر میں فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ صبر کر کوئی اور بہترین فیصلہ کسی بھی موضوع کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے اور حسن بندوں کے بارے میں اللہ ہی کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ آٹھ فرماتے ہیں ان اللہ یقم پہلے والے مظہر کی مثال تھا یہ کھیل کی مثال ہے ان اللہ یحکم معاہر یہ سورہ سردہ نمبر ایک ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بحقیق اللہ یکم و حکم فرماتے معاشر جو شاہ ان ب تحق اللہ ہی جو چاہے حکم فرماتا ہے اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تو اس آیت سے بھی واضح ہے کہ حکم اور فیصلے کا اختیار کلی اللہ ہی کو حاصل ہے بس وہی الحکم بھی ہے اور وہی الحاکم بھی ہے یعنی اور وہی جو ہے خیر الحاکمین بھی ہے قرآن باغ میں الحکم بھی آیا ہے حاکم بھی ہے خیر الحاکمین بھی اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی جو یہ تمام صفات سے ہے یہ وہی ذات اقدس احکم الحاکمین ہے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین کرنے والا اللہ ہی کے ذات ہے اس کے فیصلوں کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے اللہ کے فیصلوں کو نہ کوئی اسے کسی بھی قسم کے فیصلے اور حکم سے روک سکتا ہے اس کے فیصلوں کو ہاں حاکم مطلق جس کا ہر حکم چلتا اور جو چاہے حکم کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف وہی ذات اقدس ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ ذات پاک جو ہے اپنے مومن بندوں کے حو ہاں میں ہمیشہ بہترین اور خیر کا فیصلہ کر ہے ہمیں اللہ کے بارے میں زن کرمی یہ پختہ یقین ہونے چاہیے کہ اللہ سے بہتر میرے بارے میں بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ورنہ اللہ سے بیٹھ کر میرے امید میں کوئی مہربان ذات کوئی اور ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیشہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم رہیں اور راضی رہیں کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے ہاں جی آپ راضی نہ رہیں تو ابھی آپ کی مرضی تو نہیں ہوگا لہٰذا بندے کو چاہے کیونکہ اللہ سے بہتر کاموں کے مسئلہ کوئی نہیں جانتا اللہ ہی کو بہت چھلوم ہے ہاں جی لہذا جو ہے ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے ہاں جی اور اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم و رحمان و الحم الرحمین ہے وہی ذات بس اس کے فیصلے بھی اپنے بندوں کے حق میں خیر اور بلائی کے سوال کچھ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں ہر ہر خوشی وغم ہر خوشی و غم اللہ خوشی دے دیں تو بھی راضی رہیں غم دے دیں تو بھی راضی رہیں ہمیں ہر خوشی و غم بیماری و صحت و وغیرہ ہر حال میں اس کے فیصلوں پر خوش رہنا چاہیے اسے کو بولتے ہیں راضی بے حق اللہ جس چیز پر راضی ہم اس پر راضی رہیں کیونکہ اس سے بہتر فیصلہ و حکم ہو ہی ہو نہیں سکتا ممکن نہیں اس کے فیصلوں سے بہتر فیصلہ اور اس کے فیصلوں سے بہتر حکم تو ممکن نہیں ہے زیادہ جب بہترین فیصلہ وہ ذات بات آپ کے بارے میں کرتا ہے اور آپ سے ہاں جی اور آپ کے لیے اس سے بہتر مہربان اور شفیق بھی کوئی نہیں ہے آپ کی دنیا اور آحرت سب جو میں اس دنیا میں اس سے زیادہ مہربان بھی کوئی نہیں ہے لہذا ہمیں جن صاحب یہ کی کے کی سامنے تسلیم میں خم رہے تو لہٰذا ہمیں کتاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفتم تمام, صفت تمام صفات اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی آسمائے حوصنہ کے معنی کے لیے یہ لفظ جامع و شامل ہے اللہ کے تمام آسمان جامع و شامل ہے الحکم جل جلال یعنی فیصلہ کرنے والا ہاں جی صرف اور صرف حقیقی فیصلہ کرنے والا صرف و صحیح وہی ہوتا ہے جو خوب سننے والا خوب دیکھنے والا خوب جاننے والا اور باخبر ہو ہاں جس میں یہ صرف نہیں ہاں جی وہ الحکم نہیں ہے اور حرکم نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات جو فیصلہ کرنے والی ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والی ہے اور اپنے بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی ہے دنیا میں بھی اور آحرت میں بھی ہاں چاہے وہ ظاہری حالات ہوں یا پوشیدہ حالات ہوں اللہ رب العزت الحکم جل جلال ہوئے بندوں کے بارے میں اس کے تمام کاموں کے بارے میں تو اس چیز میں بھی جو اس کی شریعت میں سے ہے ان میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اللہ جس کو حلال کہیں گے حلال اعظم جس کو حرام کہیں گے وہ آرام ہے ہمیں حق نہیں پہنچے کس کو حالات کرا دیں کس کو اور اور جو ہے اس میں بھی جس کا اس نے اپنے مخلوق پر فیصلہ فرما دیا اضال میں ہاں جی بندے کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا اس کے لیے اتنا سال امور ہے اس کے اتنا سال عمر ہے ہاں اس کو اولاد ہوگا اس کو نہیں ہوگا یہ سارے فیصلے بھی اس سے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے چاہے وہ قول کے قول کے اعتبار سے ہو یا پھیل کے اعتبار سے ہو اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں ہے اس طرح کے جامع فیصلہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا اللَّهُ. اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جی لَهُ اسی کی تعریف دنیا میں میں میری وہ لہ الحکم واؤ ہاں حکم بھی سارا اسی کے لئے حکم کا پورا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اور وہی ذات اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے الحمد فی الولا اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسے کے پاس پھیرے پھیرے جاؤ گے تم سب کو اسے اللہ کے حضرت میں پھیرے جاؤ گے کسی کے مرضی نہیں چلے گا ہم نے آنا ہے نہیں آنے جس دن اللہ نے زندگی دنیا میں بھیجا ہے وہ بھی اسے کو ہم سے بیچا ہے ابھی جانا ہے اسے کو نہ ہماری مرضی سے آیا نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے اس اپنے فیصلے سے آیا اس کے فیصلے سے ہم نے جانا ہے تو بند مومن کو اس بعد میں کسی بھی قسم کے ہاں جی شیک کی گنجائش نہیں ہے دنیا اور آخرت دونوں میں حکم اور فیصلے اللہ تعالی الحکم ہی کا چلتا ہے ہم اس بات پر پورا پورا یقین رکھنا چاہیں گراہ ہاں دنیا اور آخرت میں جو ہے حکم اور فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے اس کے حکم اور فیصلے سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے فیصلے سے ہم یہاں سے عالم آحرت کا سفر کریں گے ہاں جی اسو کے حکم سے کل قیامت میں میدان حاصل میں جمع ہوں گے جمع کر کے وہی ذات فیصلہ کریں گے کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کسے واسل نارکھن جہنم میں جانا ہے لہ الحکم و لہت و ہاں جی حکم فیصلہ صرف اسی کے حادم ہیں وہی جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا اور اسی کے طرح تم سب پلٹائے جائیں گے ہاں جی تو اذین گرامی اللہ تعالیٰ جو ہے میں ہمیں کوئی شک گنج نہیں ہے اللہ کی حکم ہے بہترین فیصلہ کرنے والا وہی حاکم ہے وہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے پر ہمیں لبے کہنا چاہیے اذین گرامی اس میں ہمیں کسی قسم کی حشکسہ نہیں ہونی چاہیے اور ذات اردس کے ہر فیصلے کے سامنے ہمیں سر تسلیمیں خم ہونا چاہیے